بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں والمرسلات يعرف فالعاصفات عصف وناشرات نشر فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما تعدون لوائق فاذا النجوم طمست و عد المفجت و عید و عید الرسولعقیت دل خوشکن ہلکی ہواؤں کی قسم پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہیں جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا کس دن کے لئے انہیں ٹھہرایا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں اے نبی کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اس صورت اس کا تعارف ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منا کے ایک غار میں تھے جب یہ صورت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا رسول اللہ نے فرمایا اسے مارو ہم گو جھپٹے لیکن وہ نکل گیا تو آپ نے فرمایا تمہاری سزا سے وہ بچ گیا جیسے تم اس کی برائی سے محفوظ رہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ صاحبہ ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں اس صورت کی کرتے ہوئے سنا ہے بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے سن کر ان کی والدہ ام الفضل نے فرمایا پیارے بچے آج تو تم نے یاد دلا دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صورت کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے آخری مرتبہ سنا ہے بعض بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم و تابعین ال رحمۃ اللّہ علیہم سے تو مروی ہے کہ مذکورہ بالا قسمیں ان اوصاف والے فرشتوں کی کھائی ہیں بعض کہتے ہیں پہلے کی چار قسمیں تو ہواؤں کی ہیں اور پانچویں قسم فرشتوں کی ہے بعض نے توقف کیا ہے کہ المرسلات سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا ہوائیں ہیں ہاں والعاصفات میں کہا ہے کہ اس سے مراد تو ہوائیں ہیں بعض عاصفات میں یہ فرماتے ہیں اور ناشرات میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے یہ بھی مروی ہے کہ ناشرات سے مراد بارش ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں جیسے اور جگہ فرمانے والی تعالی ہے وہ ارسنقہ یعنی ہم نے ہوائیں چلائیں جو ابر کو بوجھل کرنے والیاں ہیں ایک اور جگہ فرمایا یورسلر حب شرا یعنی اپنی رحمت سے پیشتر اس کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ چلاتے ہیں آصفات سے بھی مراد ہوائیں ہیں وہ نرم ہلکی اور بھینی بھینی ہوائیں تھیں یہ ذرا تیز جھونکوں والی اور آواز والی ہوائیں ہیں ناشرات سے مراد بھی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو آسمان میں ہر چہار سو پھیلا دیتی ہیں اور جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے انہیں لے جاتی ہیں فارقات اور ملقیات سے مراد البتہ فرشتے ہیں جو اللہ کریم کے حکم سے رسولوں پر وحی لے کر آتے ہیں جس سے حق و باطل حلال و حرام میں ضلالت و ہدایت میں امتیاز اور فرق ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کے عذر ختم ہو جائیں اور منکرین کو تنبی ہو جائے قیامت قریب ہے ان قسموں کے بعد فرمان ہے کہ جس قیامت کا تم اے انسانوں اے کافرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جس دن تم سب کے سب اول آخر والے اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے کرتوت کا پھل پاؤ گے نیکی کی جزا اور بدی کی سزا سور پھونک دیا جائے گا اور ایک چٹیل میدان میں تم سب جمع کر دیے جاؤ گے یہ وعدہ یقیناً حق ہے اور ہو کر رہنے والا اور لازمی طور پر آنے والا ہے اس دن ستاروں کا نور اور ان کی چمک دمک مانند پڑ جائے گی جیسے اللہ نے فرمایا وہ اد النجومن کتھ ایک اور جگہ ہے وہ عید الکوا کی بن ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزا ہو کر اڑ جائیں گے یہاں تک کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا جیسے ایک اور جگہ ہے وہ ایس الون کان ایک اور جگہ ہے وہ یومن سیرالجبیل یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور اس دن وہ چلنے لگیں گے بالکل نام و نشان مٹ جائے گا اور زمین ہموار بغیر اونچ نیچ کے رہ جائے گی اور رسولوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت مقررہ پر انہیں لایا جائے گا جیسے اور جگہ ہے یوم یجمع اللہ رسول اس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے شہادتیں لیں گے جیسے اور جگہ ہے وہ اشر قتل اردو بے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی نام اعمال دے دیے جائیں گے نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں کو ٹھہرایا گیا تھا اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے جیسے فرمایا فلاطََََََََََََََََََََ اللّہ مخليفہ وادى و رسولہ یہ خیال نہ كيجيے کہ اللہ تعالى اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے اور انتقام لینے والے ہیں جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ واحد و کہار کے سامنے پیش ہو جائیں گے اسی دن کو یہاں فیصلے کا دن کہا گیا پھر اس دن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا میرے معلوم کرائے بغیر اے نبی تم بھی اس دن کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے سخت خرابی ہے